اللہ اللہ شاشی کے ماہِ نبوت آلہ عزت امام اہل سنت کی انہوں کی کیفیت کو سنیں گے ان کی یہ بارکہ رسالت میں کی تعریف کرتے کرتے کرتے کرتے اب بارکہ رسالت جیسے دربار میں کیا کو حاضری انشاءاللہ کروائیں گے کہ جب ہم آلہ عزت کے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تا یہیں تو بھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا یہ کہاں چلا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا یہ میرا دل کدھر چلا گیا ادھر نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا کدھر چلا گیا یہ کتنی خوبصورت سی بات ہے بھائی کہاں سے یار نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا یہ چیز کدھر چلی گئی تو نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا تو یہ میرا دل کہاں چلا گیا تو خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو اب دل کہاں ملا دل ملا کا ہے آسانی سے ملا کے تو شیر میں ایک لفظ مدینہ مدینہ ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں نا بڑی آسانی کے ساتھ ہو گیا آسانی کا لبھ استعمال نہیں کیا ارف ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل. با مشکل دل بھی تو کہاں تھا نا دل بھی تو کہاں پہنچا ہوا تھا تو یوں تھوڑی تو ادھر گئی ہوئی تھی نہیں یوں مل جائے گی ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا ابھی تو پتا چلایا ابھی ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل پتا چل گیا ہے کہاں در رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل روزہ کے مقابل نہیں کہا درے روزہ کے مقابل تو کمال درجے کا ادب ہے اتنیت اتنیت نا کہ دل بھی کھڑا ہے تو اتنیت اتنیت روز روزہ پر موجود ہے آقا کے روزے کے در پر موجود ہے یہ یہ عشق ہے آپا کی سن کتاب ہے نا سنیری جالیوں کے رو برو روبرو میں بھی ایک بڑا خوبصورت عشق کا دب کا محبت کا اور یہ پہلو چھپا ہوا ہے نا تو ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل درے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا وہ حال کیا تھا کبھی خندزے ر لب ہے یہ دل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی ہندا کہتے مسکرانے کو کبھی ہندا زیر لب ہے کبھی مسکرانا لبوں پر ہے کبھی گریہ ساری شب ہے تو کبھی تو منہ چہرہ ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے تو کبھی رات رات بھر رونا ہے کبھی ہنسی کبھی میں کبھی کرایا سمجھ میں آیا رابو کچھ برتا راب کچھ چل کبھی سرا سر پر مردگی جھایا تو نے ارش پایا تو ارش ارشپا کبھی با عش اچھا بندی کے ناورے کو لگتا ہو کہ کسی کا تو وضاحت کرتا ہے کسی کی نہیں کرتا دیکھے بادشاہ تو وہ ہیں جو سمجھ میں آ جاتے ہیں اچھا سمجھ میں اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کے سمجھانے کے الفاظ مل جاتے ہیں بعض اشعار وہ ہیں جو سمجھ میں آ جاتے ہیں مگر اس کی وضاحت کرنے کے الفاظ نہیں ملتے نہ سمجھ میں آتے ہیں نہ وضاحت کرنے کے الفاظ ملتے ہیں مگر سننے سے مزہ بہت آتا ہے ایک اندر میں ہوتا ہے کہ یار یہ ہو اچھا رہا ہے تو یہ بھی اپنی اپنی ہوتا ہے نا دل کا یہ حال ہے تو ہمارا بھی تو کچھ حال ہے پیچھے پیچھے kabhi wo tappa ke aatish kabhi wo tappa ke parish kabhi wo بالکل جمنے مر نو نوا گیا کا ہے ہے کبھی کبھی کے دم دم دیا یہ کس کی کیفیت ہے یہ کس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے آلہ حضرت کی نہیں آلہ حضرت کے دل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے جس کے دل کا یہ عالم ہے تو اس کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا اور دل بھی کیوں کہ دل دل ملا کہاں بارگہ رسالت میں آ جو بالکل عشق رسول میں جو سرشار اس عشق رسول میں ڈوبا ہے نا یہ اس کے دل کی کیفیت ہے پھر اس سے جب قرآن کا ترجمہ نکلتا ہے نا اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے جب اسے حدیث کی شرح بیان ہوتی ہے نا اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے اس سے جب قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جب وہ فتویٰ لکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جب وہ آقا کی ناطے لکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور جب رب کریم اللہ عزبہ کی حمد لکھتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے کیونکہ ان کا دل بارگاہ رسالت میں آ کر ایسا گم ہو گیا ایسا گم ہو گیا کہ وہ فناف رسول ہو گیا کبھی کبھی چپ دم دم دکھایا روف کا جچا دکھایا روف کا جا چ یہ کیا شا پات پاتے آگے کیا شخل پتلاس کر پوتایا میں شفیلایا میں رے شفی کیا شان ہے میرے آکا اعلیۃ امام لے سنت کے اس پیارے پیارے کلام کی اللہ تبارک و تعلی کی تعریف بھی کر دی اور رسول پاک صلی اللہ وسلم کی ناطے بیان کی وہ سچی بات ہو اپنی کیفیت ہی بیان کر دی